یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پھلٹی روزہ رکھ دیا زکات کی ادائیگی کی حق ادا کیا اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے سارے حدود پار کر دیئے اور اللہ کی بندگی کا ہم نے حق ادا کر دیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک حصہ ہے لیکن یہ کل بندگی نہیں روزہ رکھنا یہ اللہ سبارک و تعالی کی بندگی کا ایک حصہ ہے لیکن یہ کل بندگی نہیں یہ اللہ سبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک حصہ ہے لیکن کل بندگی نہیں اسی طریقے سے حج ہے عمرہ ہیں اور اس قسم کے دیگر وہ احکام کے جو عبادات کے قبیل سے ہیں یہ اللہ سبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حصے اور اجزاء تو ہے لیکن یہ کل بندگی نہیں یہ وہ قصور ہے کہ جو امت کے دماغوں میں پیدا ہوا اور اس قصور نے ہمیں جہاد کے راستے سے اور دین کے غلبے کے راستے سے اس قصور نے ہمیں دور کر دیا یہ وہ کمزوری ہے وہ فکری کوتاہی ہے کہ اس فکری کوتا اور اس فکری کمزوری کی وجہ سے عورت دیہات بھی دور ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی غلطی کی جو محنت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دنیا میں غالب ہو اس محنت سے امت دور ہو گئی کیونکہ امت نے یہ سمجھا کہ بندگی صرف نماز میں ہے بندگی صرف روزے میں ہے بندگی زکات میں ہے اور بندگی حج میں ہے اس حد تک تو وہ بندگی سمجھتے ہیں لیکن جہاد کے حکم پر عمل کرنا چور کے ہاتھ کاٹنے کے حکم پر عمل کرنا جانے کو سنسار کرنے کے حکم پر عمل کرنا اور اسی طریقے سے حلال اور حرام کی وہ دیگر احکام کے جو قرآن کریم میں تھے یا حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقور تھے ہماری ذہنوں سے یہ بات ہی نکل چکی کہ یہ بھی اللہ کے بندگی کے احکام ہے اور اللہ کی بندگی کا حصہ ہے یہ بات ہماری ذہن سے نکل چکی تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم پھر سے دوبارہ اپنے وقت یوں کہ اپنے ذہنوں کی اور اپنے سوچ اور اپنے فکر کی ہم اصلاح کر لیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ قبارک و تعالیٰ کی بندگی امت کے مسلمہ کے میں بھی اس چیز کو پیش کر دے کہ اللہ قبارک و تعالیٰ کی بندگی صرف نماز تک خاص نہیں اللہ کی بندگی صرف روزے تک خاص نہیں ہی. اللہ سبارک و تعالیٰ کی وہ بندگی کی جس کے لیے اللہ سبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ, وما خلقت الجن اللہ کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت ترجمہ کرتے عبادت نہیں اپنی بندگی کی لیے لیا بدون تاکہ وہ میری بندگی کریں بندگی کا مفہوم ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی بندگی صرف نماز کو نہیں کہتے بندگی صرف روزہ رکھنے کو نہیں کہتے زکوٰۃ ادا کرنے یا حج ادا کرنے کو نہیں کہتے بلکہ قرآن کریم کی یہ سارے احکام کے جو جہاد کے متعلق ہیں قرآن کریم کی یہ احکام کے جو حلال و حرام کے متعلق ہے قرآن کریم کے وہ احکام کے جو حدود کے متعلق ہے قصاط کے متعلق ہے عادل کے نظام کے متعلق ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حصہ ہیں یہ بات جب امت کے ذہن میں آ جائے گی تو پھر جیسے ایک نماز نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو گناہ سمجھتا ہے اسی طریقے سے اگر جہاد کی فریضے میں کسی سے کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ آپ کو حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ آدمی خود اپنے قصور کا اعتراف کرے گا وہ اپنے آپ کو گناہ سمجھے گا جب اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ اللہ کی بندگی صرف نماز تک نہیں جہاد کا حکم بھی اللہ تبارک و کی بندگی کا حصہ ہے اسی طریقے سے یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلموں میں پوری دنیا میں کہ جہاد کا حکم یہ امت اس کو بھول چکی اسی طریقے سے دین کے احکام کا وہ حصہ کہ جو عادل کے نظام کے ساتھ کس کا تعلق تھا حدود کے ساتھ قصاص کے ساتھ جس حصے کا تعلق تھا اور دیگر سزاؤں کے ساتھ جس کا تعلق تھا کہ یہ حصہ جو امت فراموش کر چکی ہے امت جس کو بلا چکی ہے کہ یہ حصہ صرف دوبارہ ذہنوں میں کس طریقے سے زندہ ہوگا کہ امت کے افراد اپنے آپ کو گناہ سمجھے گے کہ ہم چور کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹ رہے ہیں ہم غیر شادی شدہ زانی کو کوڑ کیوں نہیں لگا رہے ہیں ضانی شادی وہ زانی جو شادی شدہ ہو اس کو ہم سنسار کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے وہ احکام اور فرائض ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے اور ہم نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان احکام کو ترک کر دیا ہے اور اب ہم اپنے آپ کو قصور یہ ہے سمجھ کی کمی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھتے اس کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے امت میں یہ سوچ اور یہ بیگاری پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا مفہوم کیا ہے جس کے لیے اللہ مختارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سوچ کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن قریب میں ارشاد فرمایا کہ الروی ارف ال رسول بالہدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو بیجا فرمایا کے ہدایت کے ساتھ وہ دین الحق اور اپنے پیغمبر کو بیجا دین حق کے ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تو بالہدا کا لفظ ذکر کیا ہدایت کا اور ایک دین الحق کا لفظ قرآن قریب نے ذکر کیا اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت جب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث سے پہلے دنیا میں دو نظام جاری تھے ایک نظام وہ تھا کہ جو فارس والوں کے ہاں جاری تھا اور فارس والے اس نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے یہ دنیا کی ایک طاقت تھی دوسری جانب دنیا کی ایک دوسری طاقت تھی جو رومیوں کی طاقت تھی ان کے پاس ایک نظام تھا کہ جس کے مطابق ان کی زندگی گزرتی تھی اور جس کے مطابق ان کی حکومت چلتی تھی اور ایک ثقافت تھی ان کی ایک تہذیب تھی ان کی جس کے مطابق وہ چلتے تھے یہ صورت حال تھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں ہودہ کا لفظ ذکر کیا وہ انہی دونوں نظاموں کے مقابلے میں ذکر کیا یہ بات بتلانے کے لیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام اور جو ہدایت ہم دے چکے ہیں نظام ہم دے چکے ہیں یہ ہدایت کا ہے اس کے مقابلے میں فارس والوں کے پاس جو نظام ہے یا روم والوں کے پاس جو نظام ہے وہ ہدایت سے خالی ہے اس میں ہدایت موجود نہیں ہے دین الحق قلع ذکر کیا علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث سے پہلے کس دنیا میں دین کے نام سے یہودی موجود تھے کس دنیا میں دین کے نام سے عیسائی موجود تھے اسی طریقے سے اس دنیا میں مجوسی موجود تھے اور مکے کے مشلقین موجود تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلم کی ملت اور دین پر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی پس منظر میں اپنے پیغمبر کو بھیجا اور یہ ساخت فرمائے رسول الحق جس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیت وہ اب حق اس میں باقی نہیں رہا عیسائیت اور نسانیت کے اندر حق باقی نہیں رہا مجوسوں کے پاس یا مکی کی مشرقین کے پاس حق نہیں ہے حق دین وہی ہے کہ جو ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے ہیں اور یہ دین اور ہدایت ہم نے اس لیے دی لیوزرہ عالم دین کو تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کر دے دنیا میں اب اگلی بات اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا اور اس لیے بیٹا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین دن کو غالب کر گئے تو آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد اور نبوت کے اعقا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سال رہے اس دنیا میں تیرہ سال آپ کی زندگی مکہ وہ کرنا گزری اور دس سال کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں مکر تھے مکرم کرم میں جب آپ تھے اور مسلمان تھے تو حکم اللہ کی جانب سے یہ تھا کہ کفار کی جانب سے جتنے مظالم ہو ان مظالم کو برداشت کیا جائے لیکن ان مظالم, مظالم کو دفع کرنے کے لیے کفار کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شکم کے مطابق زندگی گزارتے رہے صحابہ اکرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فکم کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور یہی حکم ہوتا رہا کہ برداشت کرتے جاؤ اور جن لوگوں سے یہ مظالم برداشت نہیں ہو سکتی ان کو اجازت دی گئی کہ وہ حدشے کی طرف ہجرت کرے چلے جائیں لیکن جب یہ صورتحال ختم ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت ملی ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منور تشریف لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ابتدا دفاعی جہاد کی اور اس کے بعد اقدامی جہاد کی اجازت ملی جیسے جہاد کی اجازت ملی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بنف سے نفیس میدان میں نکلے بغر میں اس کے بعد گوا کے اور اس کے بعد پھر دیگر غزوات میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس غزوات میں خود بنس کے نفیس تشریف لے گئے اور بعض غزوات میں سرایا میں صحابہ کو آپ نے گوہ کے بھیجا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دس سال کے عرصے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو پورا جزیر عرب جو ہزاروں میل پر مشتمل ہے وہ جزیرہ عرب پورا کا پورا وہ کفر سے خالی ہو چکا تھا وہ یہودیت سے خالی ہو چکا تھا عیسائیت سے خالی ہو چکا تھا پورا مشیق... جزیرہ عرب جو ہزاروں میل پر مشتمل ہے وہ جزیرے عرف پورا کا پورا وہ کفر سے خالی ہو چکا تھا وہ یہودیت سے خالی ہو چکا تھا عیسائیت سے خالی ہو چکا تھا مشرقین کا وجود اس میں ختم تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے تھے تو اس سے ایک سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے حج نے یہ اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کے لیے نہ آئے جس کا مطلب یہ تھا کہ اب سرزمین عرب میں اللہ قبارک و تعالیٰ کا دین غالب اور حاکم ہے اور غفر اب مغلوم ہو چکا ہے اس لیے کسی مشرق کو اس کی اجازت نہیں کہ اس سال کے بعد وہ حج پر آئے میں یہ عرب کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ قبارک و تعالیٰ کے دین کی غلطی کی صورتوں جو ہمارے سامنے جس کی پوری تاریخ ہے اس غلطی کی وہ غلطی کی وہ صورت کہ اللہ سبار کو تعالیٰ کا دین جدیا العرب میں غالب ہوا ظاہر ہے کہ اس کے لیے سبب صرف اور صرف جہاد کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے سبب صرف وہ جہاد تھا کا جو صحابہ نے آپ کے ساتھ مل کر اور آپ کی میت میں صحابہ نے جو جہاد کیا کپر کے خلاف کفار کے خلاف یہودیوں کے خلاف مشرقین کے خلاف اور سب کے خلاف جو جہاد کیا اس کا نتیجہ تھا کہ جزیرت العرب میں اللہ سبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہوا اور علم دین کلی اللہ سبارک و تعالیٰ پیغمبر کو پیغمبر کے لائی دین کو غالب کر دے اس کا عملی نمونہ اور عملی نظارہ دنیا میں جو نظر آیا وہ جہاد کی بدولت جہاد کی وسبت اور جہاد کی بدولت دنیا میں دین غالب ہوا اس لیے صحیح صورت اب یہی ہے کہ دنیا کی کسی بھی خطے میں کسی بھی اگر اللہ سبارک و تعالیٰ کی دین کے غلبی کی بات ہے کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو اور حاکم ہو جائے اللہ کا دین محکوم نہ رہے مغلوب نہ رہیں مقبول نہ رہیں مسلمانوں کی بات کی مسلمان مظلوم نہ ہو دنیا میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ اور ایک ہی راستہ ہے اس کا اور وہ جہاد کا راستہ ہے آج دنیا میں مسلمانوں کی حالت اور مسلمانوں کی کیفیت جو ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بغیر کس طرح ہے کہ جیسے بغیر کسن کے اور بغیر خبر کی کوئی لاش بیاباد اور جنگل میں پڑی ہو اور جنگل کے درندے اور جنگل کے جتنے بھی جانور ہو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کی بدل کو اس کی بدل کی بے فرمتی کرتے ہو اور اس کو ممبوڑتے ہو آج مسلمان کی حالت یہ ہے چیزیا میں آگ دیکھنے کہ مسلمان کی یہی کیفیت اور یہی حالت ہے اور امریکہ اور روس مل کر دونوں مل کر کی مسلمانوں کو اس سرزمین سے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ روس کے پاسیا کی مسلمانوں سے لڑنے کی قوت موجود نہیں ہے معاشی طور پر اقتصادی طور پر وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ کا پورا خرچہ امریکہ برداشت کر رہا ہے اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ اس خطے سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا کے اندر کوئی دوسرا مقام ایسا نہ ہو جہاں بنیاد پرس مسلمان دیر کے ماننے والے مسلمان اور دین کی صحیح تصویر پیش کرنے والے مسلمان کے دنیا میں دوسری جگہ افغانستان کی طرح غالب نہ آئے اس لیے امریکہ اور یہودیوں کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور روز کے آدمی اس میں استعمال ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی نسل خشیوں میں بہت ہو رہی ہے اس کا واحد سبب یہی ہے کہ وہ مسلمان کیوں ہیں مسلمان کی حیثیت سے وہ اس دنیا میں زندہ کیوں رہنا چاہتے ہیں دین کا نام اس وقت ہے کہ ہندو بنیاد صرف اور صرف اس وجہ سے ان کی وجود کا دشمن ہے ان کی وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں مسلمان کیوں ہیں آزادی کا مطالبہ یہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے ان کی نوجوانوں کو اور ان کے وقت مردوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان کے خواتین کی عصمت دری اور کی جا رہی ہے ان کے اموال پر قبضہ کیا جاتا ہے اور ان کی وجود کو دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے کوسو میں دوستیاں میں اور دنیا کی دیگر خطے فلسطین میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ عرب مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہیں اگر دنیا میں یہ ہوا ارادہ ہے کہ ارادہ ہو کہ مسلمان عزت کے ساتھ اور رزمت کے ساتھ دنیا میں وہ زندہ ہو اور کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم نہ ہو اس کا راستہ بھی صرف اور صرف اس کا راستہ یہی ہے کہ جہاز آج دنیا میں کورہر کی جتنی قوتیں ہیں کبر کی جتنی طاقتیں ہیں وہ یہودیوں کی شکل میں ہو وہ عیسائیوں کی شکل میں ہو وہ ہندو کی شکل میں ہو سکھوں کی شکل میں ہو کمیونسٹوں کی شکل میں ہو ان سب کو مشترکہ اور پر جس چیز سے خدشہ ہے اور جس چیز سے خوف ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نوجوانوں میں اور مسلمانوں میں جہاد کا نام کیوں لیا جا رہا ہے کسی بنا پر وہ بنیاد پرست کہتے ہیں کسی بنا پر وہ مذہبی جنونی اور مذہبی پاگل کہتے ہیں مسلمانوں کو وہ نماز تو مسلمان پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کو مذہبی جنونی یا بنیاد پرست نہیں کہتے روزے کی وجہ سے نہیں کہتے زکوٰۃ یا حج کی حج کی ادائیگی کی وجہ سے نہیں کہتے وہ صرف یہ کہ جہاد کا نام یہ کیوں لے رہے جہاد کا نام ان کے لیے خوف کا باعث ہے جہاز کی ضرور کفر پر پڑتی ہے اور کفر پر جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو کفر کو اس کی قوت اور طاقت معلوم ہے ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جن کو جہاز کی قوت معلوم نہیں جہاز کی طاقت معلوم نہیں جہاز کی حقیقت ان کو معلوم نہیں کہ جہاز کسے کہتے ہیں لیکن کفر کی جن قوتوں کے خلاف اس کی ضد پڑتی ہے وہ اس کو جانتے ہیں یہاں پر الحمد جہادی تنظیموں کی برکت سے کہ انہوں نے اس قوم کے ذہن کو بیدار کیا اور اس قوم کے ذہن میں جہاد کا جذبہ جہاد کی محبت پیدا کی وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ میں سے سب نوجوانوں کے علم میں نہیں ہوگا لیکن بڑے دراز جانتے کہ ایک وقت ہوتا جب جہاد افغانستان کی ابتدائی حالت تھی تو مدرسوں میں یہ مجاہدین جب جاتے تھے مدارس والے ان کو مدرسے میں گستی کی اجازت نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے طلبا کو خراب کر رہے ہو ان کو پڑھنے سے نکال رہے ہو ان کو ہوا کہ تم آوارہ گرد بناتے ہو جہاد کی حقیقت اس وقت کسی پر کُلی نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائ خیر دے ان کی محنت سے الحمدللہ جہاد کا ایسا چرچا ہوا کہ آج دینی مدارس اور اسی طریقے سے مساجد میں عام مسلمانوں میں اور ہر مسلمان کے میں جہاد کا جذبہ اور جہاد کا چرچا اس کے ذہن میں موجود ہے اور جہاد کی بات ہر مسلمان وہ کرتا ہے یہ ہماری جہادی تنظیموں کی محنتوں کا نتیجہ تھا